يا يا نبی يا نور میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چلنے کے الحمدللہ الحمد للہ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 بہتر مدنی انعامات کا رسالہ بصورت سوالات ہمیں عطا فرمایا ہے انہی مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 21 میں آپ شاہ برکاتے ہیں کیا آج آپ نے کنسل ایمان شریف سے کم از کم تین آیات بما ترجمہ و تفصیل تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی تو میرے میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلنے کے ناظرین آئیے اس مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید ماں ترجمہ تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح معنی میں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا برو ہی مل ابھی ان اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں یہ آیت مشرقین عرب پر حجت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ کو معظم جانتے تھے اور ان کی فضیلت کے معترف تھے انہیں دکھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ سلاد والسلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے ہیں اگر تم انہیں مانتے ہو تو بت پرستی تم بھی چھوڑ دو او غدانی گنوری ابراہیم من اكو تسماوات والارض وليكون من الموقنين اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلام کو بین میں بینائی عطا فرمائی ایسے ہی انہیں آسمانوں اور زمین کے ملک دکھائے حضرت ابراہیم باز صدی اللہ تعالیٰ ننما نے فرمایا اس سے آسمانوں اور زمین کی خلق مراد ہے حیرت مجاہد اور سعید ابن جبید کہتے ہیں کہ آیات اور عرض آیات سے اور عرض مراد ہیں یہ اس طرح کے حتبرہیم علیہ السلام کو سخرا یعنی پتھر پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے لیے سماوات مقصوب کیے گئے یہاں تک کہ آپ نے ارش اور کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائب اور جنت میں اپنے مقام کو معائنہ فرمایا آپ کے لیے زمین کشف یعنی کھول دی گئی یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائب دیکھے مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ رویت بچمے با باطن تھی یا بچمے سر کباب اور اس لیے کہ وہ عین الیقین یقین والوں میں ہو جائے کیونکہ ظاہر اور مخفی چیز ان کے سامنے کر دی گئی اور مخلوق کے اعمال میں سے کچھ بھی ان سے نہ چھپا رہا پھر جب ان پر رات کا انھیرا آیا ایک تارا دیکھا علما تفسیر اور اصحاب اخبار وسیئر کا بیان ہے کہ نمرود ابن کنعن بڑا جابر بادشاہ تھا سب سے پہلے اسی نے تاج سر پر سجایا تھا سر پر رکھا تھا یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پرستش کراتا تھا کاہین اور منجم کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ ترو ہوا ہے اس کی روشنی کے سامنے آفتاب محتاب بالکل بے نور ہو گئے ہیں اس سے وہ بہت خوفزدہ ہوا کاہینوں سے تعبیر دریافت کی انہوں نے کہا اس سال تیری قلم روح میں ایک فرزن پیدا ہوگا جو تیرے زوال, زوال مل کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس سے حکم دے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قطر کر ڈالا جائے اور مردہ اور مرد جو ہیں عورتوں سے علیحدہ رہے اور اس کی نیکبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئی اور کاہینوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دے دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا لیکن چونکہ حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کم تھی ان کا حمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا جب زمانہ ہی ولادت قریب ہوا تو آپ کی والدہ استے خانے میں چلی گئی جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا وہاں آپ کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے پتھروں سے استے خانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پیرا آتی اور جب وہ وہاں پہنچتی تھی تو دیکھتی تھی کہ آپ اپنی سریں انگشت چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہوتا ہے اور آپ بہت جلدی بڑے ہو گئے ایک مہینے میں اتنے جتنے دوسرے بچے ایک سال میں بڑے ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ آپ تے خانے میں کتنے عرصے رہے بعض کہتے ہیں سات برس بعض تیرہ برس اور بعض سترہ برس تک کے قائل ہیں یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں اور وہ اپنی ابتدائی ہستی سے تمام اوقات وجود میں عارف ہوتے ہیں ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے دریا فرمایا میرا رب یعنی میرا پالنے والا کون ہے انہوں نے کہا میں یعنی میں نے تجھے پالا ہے تو آپ نے فرمایا تمہارا رب کون ہے انہوں نے کہا تمہارے والد آپ نے فرمایا ان کا رب کون ہے اس پر والدہ نے کہا اس پر والدہ خاموش ہو گئی اس پر والدہ نے کہا کہ خاموش رہو اور اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ جس لڑکی کی نسبت یہ مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کا دین بدل دے گا وہ تمہارا ہی فرزند ہی ہے اور یہ گفتگو بیان کی حضرت اب رحیم علی نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور عقائد خفیہ کا عبطال شروع فرما دیا اور جب ایک سورخ کی راہ سے شب کے وقت آپ نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا تو اکامت حجر شروع کر دی کیونکہ اس زمانے کے لوگ بت اور یعنی ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے تو آپ نے ایک نہایت نفیس اور دل نشین پیرائے میں انہیں نظر و استدلال کی طرف رہنمائی کی جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عالم بتمام تمام ہی حادث ہے الہ نہیں ہو سکتا وہ خود مجد اور مدبر کا محتاج ہے جس کے قدرت و اختیار سے اس میں تغیر ہوتے رہتے ہیں آگے ارشاد کس طرح آپ نے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 پل کون پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا آپ بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے فلم کو مز گو کون ہر يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ مین <تصفيق> پھر جب چاند چمکتا دیکھا آپ بولے اسے میرا رب بتاتے ہوں پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہیں گمراہوں میں ہوتا فلم سبازی گوتا اب اکبا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 میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں نہیں وہ قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون اور ان کی کوم ان سے جھگڑنے لگی کہا کہ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو تو وہ مجھے رہ بتا چکا اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قرآن مجید کے حکامات کو صحیح معنوں میں سمجھ یا پڑھ لے کے تو حفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السید المسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ عابیا حبیب اسلاد وسلام علیہ یا نبی ولا علی کافاب قیا نور اللہ نبی تو سنت الحتقاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر روزے جمعہ دو سو بار درد پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم مٹی میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین رسول کریم رعفرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاء فرمایا جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر آ دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو ملنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین معلوم ہوا جب کوئی مسلمان کسی گناہ سے توبہ کر لے تو اب اس گناہ کے بارے میں اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے اس زمین میں حضرت سیدنا شیخ عبد الوہب شاہرانی قدروح نورانی نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اقل مند کو چاہیے کہ کسی کو اس کے اس گناہ کی وجہ سے آر یعنی شرم نہ دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو کیونکہ میں نے ایک بار کسی کو توبہ کے باوجود اس کے گناہ کے سبب آر دلائی یعنی شرمندہ کر دیا تھا تو بیس برس کے بعد میں خود اس گناہ میں مبتلا ہو گیا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں بیجاب بگ بگ کی عادت آدمی کو نہ بولنے کا بلواتی اور نہ اور نہ کو چنے چمواتی ہے خوب قیمتیں کرواتی ہے اور چگلیاں کھلواتی ہیں آدمی چپ رہے اسی میں آفیت ہے اور بولنا ہے تو اچھا بولے ذکر اللہ کرے دیکھیے ہمارے میٹھی میٹھے آخا مدین والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے حضرت سیدنا ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان کا کتنا پیارا استعمال بتایا آپ بھی سنیے اور جھومے چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ایک بار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک مختار بیدن پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں اس سفصال فرمایا کیا کر رہے ہو ارض کی درخ لگا رہا ہوں فرمایا میں بہترین درخ لگانے کا طریقہ بتا دوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ و اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے عوض یعنی ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے میٹھی <متصف> میٹھے اسلامی بھائیوں اس حدیث پاک میں چار کلمے اشار فرمائے گئے ہیں نمبر ایک سبحان اللہ نمبر دو الحمد نمبر تین لا الہ الا اللہ اور نمبر چار اللہ اکبر یہ چاروں کلمات پڑھے تو جنت میں چار درخت لگائے جائیں اور کم پڑھے تو کم مثلاً اگر سبحان اللہ کہا تو ایک درخت ان کلمات کو پڑھنے کے لیے زبان چلاتے جائیے اور جنت میں خوب خوب درخت لگواتے جائیے اسی طرح زبان کا ایک اچھا استعمال یہ بھی ہے کہ اردود سلام پڑھتے رہیے اور گناہ بخشواتے رہیے جیسے کہ دل مختار میں ہے جو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار دروپ بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کے اسی برس کے گنا مٹا دے گا بعض لوگ زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس طرح کہہ دیتے ہیں بسم اللہ کیجیے آؤ جی بسم اللہ میں نے بسم اللہ کر ڈالی تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں مثلاً میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئی یہ سب غلط انداز ہے اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا اس سے کہتا ہے آئیے آپ بھی کھا لیجیے عام طور پہ جواب ملتا ہے بسم اللہ یا اس طرح کہتے ہیں کہ بسم اللہ کیجئے مکتبۃ المدینہ کے بتبوا باہر شریعت میں موجود ہے کہ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے بار شریعت میں موجود ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے مثلاً بارک اللہ مثلاً بارکم یعنی اللہ عز و جل ہمیں اور تمہیں برکت عطا فرمائے یہ اپنی مادری زبان میں کی دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے یاد رکھیے میرے مٹی میٹھی اسلامی بھائیوں حرام اور ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف ہرگز ہرگز اور ہرگز نہ پڑھی جائے کہ یہ حرام قطعی ہے کہ جو شخص حرام قطعی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو ایسا کرنا کفر ہے جیسا کہ پتہ عالمگیری میں ہے کہ شراب پیتے وقت زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے یاد رکھیے زبان سے ذکر و درود باعی سے اجر و ثواب بھی ہے اور بعض صورتوں میں ممنوع بھی ہے مثلا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بارشریت جل اول صفحہ 533 پر ہے کہ گاہک کو سودا دکھاتے وقت تاجر کا اس غرض سے درو شری پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا کہ اس چیز کی عمدگی ظاہر ہو جائے تو یہ ناجائز ہے یوں ہی کسی بڑے کو دیکھ کر اس نیت سے درو شری پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے تاکہ اس کی تعظیم کو لوگ کھڑے ہو جائیں اٹھ جائیں اور جگہ چھو دیں یہ بھی ناجائز ہے میٹھی میٹے عیسائی بھائیوں مذکورہ کی پیش نظر امیر علی سنت دامد برکات و فرماتے ہیں کہ میں اکثر اسلائی بھائیوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ میری آمد پر لفظ اللہ کی سدائے بلند نہ کیا کریں کیونکہ بظاہر ذکر اللہ نہیں استقبال مقصود ہوتا ہے جو ہے غافل تیرے ذکر سے اس کی غفلت ہے اس پر وبالو نکال قعرِ غفلت سے ہم کو خدایا نکال ہم ہو زاکر تیرے اور مذکورتو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص نے حیث سیدنا حسن بصیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں فرمایا میرے نزدیک تمہاری اہمیت اتنیز بھی زیادہ نہیں کہ میں اپنی نیکیاں تمہارے حوالے کر دوں سیدنا فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قیمت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جو منجنیق یعنی پتھر پھینکنے کی ہاتھ سے چلائے جانے والی پرانے دور کے مشین کے ذریعے اپنی نیکیوں کو مشرق سے ہر طرف پھینکتا ہے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے سیدنا شیخ ابو عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جب سے سمجھ آئی ہے کہ دعوت اسلامی کے شادی ادارے مکتبۃ المدین تین سو چورالی صفحات پر مشتمل کتاب من حاج العابدین صفحہ ایک سو آٹھ پر حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں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 تو تلاوت قرآن مجید کیجیے نہ صلی اللہ تعالی علیہ پڑھیے خوب خوب ذکر الہی کیجئے اور دو فراہمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ملاحظہ کیجیے آکد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نشاطما اس کسرت کے ساتھ ذکر اللہ از کیا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگے مزید فرمایا کہ اللہ کا اتنی کسرت سے ذکر کرو کے منافقین تمہیں ضیا کار کہنے لگے میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں اور مدنی چلن کے ناظر الحمدللہ للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی ہی پیاری پیاری باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں اب بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے الحمد للہ دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع مختلف علاقوں مختلف ممالک میں ہر جمرات کو ہوا کرتا ہے تو اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہونے والے اس سنتوں پر اجتماعات میں سائی رات گزارنے کی مدین التجا ہے عاشقانی رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انامات کا کارڈ مدینہ انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کی بارکت سے پابندی سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑھنے کا ذہن بنے گا ہر میں بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء عزوجل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 یا رب مصفاء اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی وہ ساری امت کی مغفرت فرما درد کی غلطیاں تمام گنا فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرم بنا یا اللہ اضل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا مخلص عاشق بنا ہمیں گناوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ اضول ہمیں قرض بے روزگاریوں بے اولادیوں بے جا مقدم بازیوں اور بیماریوں اور ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما اسلام کا بول بالا فرما اور دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما یا اللہ اضل ہمیں دعوت اسلامی کے مدن ماحول میں استقامت عطا فرما ہمیں زیرِ غمت خزرا جلب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت جنت میں متفن اور جنت الفردوس میں اپنے مبنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما مدنی کی دار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہمارے جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آر ز ہر بے قصو مجبور کی امین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رام رحم فرما مصطفیٰ کے یار یا نل لا کرم کی جی خدا کے واسطے مشکل ہر کرشہ مشکل خوشا کے واسطے کر بدایا رد شہیدے سی رے سجاد کے صدقے میں رکھ مجھے ای مے حق دے باپ رے ایے ہودا کے واسطے صادق اسلام اس غضب ہو گی رضا کے ساس تے بہرے مارو کو سری ماروپ دی بدسری گل جنے دی با سا کے واسطے تیرے بہرے سو سی بھیا ایک سارا رب دی واہریا گیس بل پر ستم کو پردے سنو واسطے قادری ہل سی بلیا کے واقعے سو سن سارے سو نور رے حیا جا تین موخ جا فضا کے ادھاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو, کو جما شیا مولا جمال کے واسطے رے محمد کے لیے روزی کرد کے لیے خان فل ساگا کے ساس سے تینوں دنیا دو دو کے مجھے برکات دے برکات سے دے حق دے اس کی ماں کے خواص آلے بیت دے آلے مد کے لیے شہید جس کے ہم دل کو سن کو سترا پیار کو نور گئے پیار دی بدر عشان عشان عشان کے واسطے کرتا احمد رضا احمد تو سن مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا پرزیا سب دوسر میں کبریاں شیا دین پینے رے باس پا کے ساس تے آہرا پین ونیا سلام پی سلادری اب دلام اب کے احمد میرا جی گئے یا خدا سار کو احمد رضا کے واسطے آیا گاد علم آفیت عافیت بے ربا کے واسطے باب المدینہ کراچی اور اس کے اطراف میں عشاء و دخار کا وقت ہو چکا ہے مدین چین کے ناظرین اپنے اپنے اوقات کے مطابق نماز اشاخ ادا فرمائیں سفید بنا لیں تمام صحیح خوش خوشو سے پپنانے نیوں پچ روشا